جو سے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے ان وسوسوں پر جو ہے ہماری انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی کاٹ پر آج ہماری گفتگو ہوگی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائے یہ خلاص عطا فرمائے نیتوں میں خلوص عطا فرمائے اور جو کوئی بھی ان بیانات کو سنیں یا دیگر علماء علیہ السنت مبل میں اللہ ہم سب کو ان مطلب بیانات پر قرآن و حدیث کی باتوں پر دین اسلام کی محبت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین, آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ بَمَلَاءِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي اوہل آ مو سلو ال وسلی مسین اصل وسل ملکیا والا الی ک وا اصحبی کبھی بل اصل والسلام ملکیا ن بھلا وا الی ک وا اصحبی نور نورلاح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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور آج کے اس بیان کا مقصد چند وساویس جو کہ شیطان کی طرف سے لو مسلمانوں کے دلوں میں دماغوں میں آ جاتے ہیں ان وساوس کی کاٹ کرنا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کروں گا کہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں دین متین کی محبت اور پھر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت والجماعت میں ہمیشگی ہمیشگی ہمیشگی عطا فرمائے اور دین اسلام کو جیسا کہ الحمد نظریات اور عقائد جو کہ اسلامی ہیں ان پر پختگی عطا فرمائے اور مخالفین شیاطین منافقین کے مکر فریب سے اللہ رب العزت ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے ماں باپ کو ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے اعزا کو اور اہل پڑوس کو اہل محلہ کو اہل شہر کو اہل وطن کو بلکہ تمام عالم اسلام کو محفوظ فرمائے آمین. آمین. اللہ رب العزت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 اور کسی نے کیا خوب کہا ہے جمیع العلم فلقرآن لاکن تقوا سر افہام الرجالی کے تمام علوم, قرآن، تمام علوم قرآن کے اندر موجود ہیں یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں سورہ انعام میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ماں فروط ن من کتابی <شَيْء> ہم نے قرآن میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم جان چکے کہ قرآن مجید میں ہے اب ہمیں نور والے قرآن نوری احادیث سے علم حاصل کرتے ہوئے ان عظیم ہستیوں کی نورانی تحریروں کے فیوز و برکات سے متمتے ہونا ہے جن کی زندگیاں سرزین ان امتا علیہ کی عملی تصویر ہیں آئے ہم قرآن پاک سے چند سوالات کرتے ہیں اور شیطانی وسوسوں سے نجات اپنے ایمان کی حفاظت اور انبیاء و اولیاء علیہم وسلاۃ وسلام کی محبت سے دامن کو برتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت حضور اکرم صلی اللہ تعالی ذکر ذوق و شوق عقیدت و محبت سے کرتی ہے تو کیا آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے یا نہیں یہ پہلا سوال ہے جو کہ اللہ کے پاک کلام سے کیا جا رہا ہے شیطانی وسوسہ بھی ہے بہت سے لوگ اس وسوسے کا شکار بھی ہیں تو جواب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اس حسین انداز میں فرمایا کہ گروہ انبیاء سے پیمان لیا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایت عمران کی ایت نمبر 81 ہے واذ اخذ الله ميثاقا نبین لما آتا ایتکم من کتابین محکمین کال عقر تم الاظال اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا کہ جو تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا باری ذمہ لیا سب نے عرض کیا ہم نے قرار کیا تو فرمایا آؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں اس آیت مبارکہ میں جہاں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے وہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے گویا کے تمام انبیاء کرام علیہ السلات وسلام کا سردار امینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرما دیا تھا دیکھیے قرآن کے الفاظ تما کم رسول تم میں آئے ایک رسول اب یہ آمد مصطفیٰ کا بیان ہے جو کہ سورہ عل عمران کی آیت نمبر اکیاسی میں میرے رب نے فرمایا ہے سورہ المائدہ میں آیت نمبر پندرہ میں ارشاد ہوا ادوم و کتابین بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب تو ذکر ولادت کرنا ذکر آمد کرنا اللہ کا طریقہ اور سننا امبیا علیہم و وسلام کا طریقہ ہے تو یہ دوسری آئے سے ہمیں یہ استدلال ہم نے لیا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب اور پھر سورہِ صف میں آیت نمبر چھے میں ارشادِ خدا بندی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد محبوب کی آمد سے قبل اپنی قوم کو خوش خبری دی اور ان کا نام احمد ذکر کیا ان کا نام احمد کی آمد سے قبل اپنی قوم کو خوشخبری دی اور ان کا نام احمد ذکر کیا دیکھیے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علا نبی و علیہ صلاحت وسلام نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے قبل ہی اپنی امت کو ذکر مصطفیٰ سے منور فرما رہے ہیں آمد مصطفیٰ کا ان کو بتا رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا تو شیطان لعین کو یہ برداشت نہیں کہ ذکر مصطفیٰ عام ہو اس لیے اس نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کیا کہ نبیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا صنا خانی کرنا صحابہ سے ثابت نہیں یہ نیا طریقہ ہے جو کہ غلط ہے تو اب ان قرآن کی آیتوں جو کہ میں نے تین آیتیں تلاوت کی ہیں یہ آیات اور بھی ہیں لیکن ان تینوں آیات سے ہی ہمیں یہ معلوم چل گیا قرآن کی ایک ہی آیت کسی بھی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے لیکن تین آیات پیش کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے بلکہ سورہ المائدہ میں ارشاد ہوا نور و کتاب مبین تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا روشن کتاب کتاب سے مراد قرآن اور نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کتاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی صفت نور کو بیان کیا ہے اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو یہ معلوم چل جائے کہ اللہ کے پاک کلام کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روش محبت میں پڑے اگر وہ محبت فت رسول سے عاری ہو کر قرآن پڑھے گا تو اسے قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی یو دلو بھی کثیرم و یہ بہی کثیرہ قرآن پڑھ کر بھی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں ہدایت بھی پا جاتے ہیں تو عشق مصطفیٰ سے قرآن پڑھا جائے خوف خدا کے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میرچ بس کر جب اللہ کا کلام پڑھا جائے گا تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا حدیثیں بھی سمجھ میں آئیں گی تو ایک بات تو یہ ہو گئی جس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے دوسری بات یہ ہے کہ کیا نعت شریف پڑھنا خانی کرنا صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں تو یاد رکھیے صحابہ کے علیہم رضوان اجمین مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الوفا بھی احوال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ حضرت سیدنا سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نعت یا اشعار پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کے مسکرائے موتیوں کی طرح دندانے مبارک نظر آنے لگے یہ نعتیہ اشعار آپ نے اسلام قبول کرنے کے وقت پیش کیے اور میرے آقا صلات و السلام الحمد مسکرائے خوش ہوئے اور بے حقیقی میں آپ کو روایت بیان کروں شارح بخاری مواحب ال دنیا میں تحریر کرتے ہیں بے حقی میں بھی ہے کہ عرب کے مشہور شاعر نابغہ جعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشع پڑے تو میرے آقا علیہ سلام نے دعا دی اے اللہ, اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کی مہر نہ توڑے سبحان اللہ تم میری ناطے پڑھتے ہو اللہ تمہارے منہ کی مہر نہ توڑے تمہارے دانت نہ گرے اور منہ کی رونق نہ بگڑے میرے آقا علیہ السلام کی اس دعا کا اثر یہ ہوا اس حدیث کے رابی کا بیان ہے کہ باوجود یہ کہ حضرت سیدنا نابغا جعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر سو سال کی ہو گئی تھی لیکن ان کے کل کے کل دانت صحیح سالم تھے اولے کی طرح سفید تھے بلکہ اگر ان کا کوئی دانت گر جاتا تو بڑھاپے میں بھی اس کی جگہ نیا دانت آ جاتا یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑنے کا سمر صحابہ کے افعال اور میرے آقا علیہ سلام کی جو ہے دعا جو کہ سرکار نے کو دی ہے نعت خانوں کو دی ہے الحمد بخاری شریف کی حدیث سنے میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد نبوی میں منبر رکھتے چادر مبارک بچھاتے اور پھر اس پر کھڑے ہو کر حضرت حسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کرتے اسی لیے خوش ہو کر میرے آقا علیہ سلام نے ان کو دعا سے نوازا اللہ اے اللہ حضرت جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما تو نعت خانوں کی جبرائیل بھی مدد فرماتے ہیں الحمد للہ الحمد تو یہ دو وسوسے تھے ان کی کاٹ الحمد ہوئی تیسرا وسوسہ یہ بھی ہے کہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا اللہ تبار ملنے پر عید کا اطلاق کیا جائے کیا یہ جائز ہے الحمد ہم مسلمان اس بارہ ربی نور شریف کی مبارک رونق والی ساعتوں کو عید میلاد النبی کہتے ہیں تو کیا عید کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اللہ کی کسی نعمت پر کیا ہم لفظ عید بول سکتے ہیں یا نہیں تو آئیے میں اللہ کے کلام سے اس وسوسے کی بھی کاٹ کرتا ہوں سورہ المائدہ میں ایک سو چودہ ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے من السماء من السماء ترجمہ کنزل مریم نے عرض کی اے اللہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی لفظ ادن آیا ہے قرآن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک یہ سوچ منتقل ہوئی ہے اللہ نے حضرت عیسی علیہ السلام کی دعا کو اپنے پاک کلام کا حصہ اس لیے بنایا ہے یہ سوچ ہمیں منتقل فرمائی گئی ہے کہ نعمت خداوندی ملنے والے دن کو خصوصیت حاصل ہے اور یہ عید کا دن ہوتا ہے جس کو بھی کوئی نعمت ملے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عید کا دن ہے یہی وجہ ہے کہ شیطان عید میلاد النبی نہیں مناتا بلکہ مسلم مسلمانوں کو خوش ہوتا کر بے لگام ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کسی دن کو یادگار بنانا یہودیوں کا طریقہ ہے تو دیکھیے جب سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ چل گئی کہ اللہ جب آسمان سے ایک خان کو نازل فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن کو عید کا دن جو ہے وہ ارشاد فرما دے تو جب آسمان مان سے ایک خان نازل ہو وہ دن بنی اسرائیل کے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے تو جس دن محبوب کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ دن عید کا کیوں نہیں ہو سکتا اسی دن کی برکت سے تو ساری عیدیں ملی ہیں اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے کیا عید عید الفطر ملتی کیا عید ال... بلکہ اسلام کیسے پھیلتا لوگ مسلمان کیسے ہوتے خود رب کا پتا کیسے چلتا خود اللہ کا پتا کیسے چلتا اللہ کا کلام کیسے ملتا ہمیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری یہ نعمت عظما ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے اقال سلاط وسلام اور یہی وجہ ہے کہ سرکار جس دن دنیا میں تشریف لائے ہم اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں اللہ تبارک کا تعالی ہمیں ہر جائز خوشی جوش و خروش سے منانے کی جشن عید میلاد النبی کے موقع پر توفیق رفیق عطا فرمائے آمین ایک اور وسوسہ بھی عرض کر دوں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کسی دن کو یادگار بنانا یہودیوں کا طریقہ ہے اس کی کوئی اصل نہیں تو جواب سن لیجیے بخاری مسیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورے کا روزہ رکھتے ہوئے پایا ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نخ اولا بی موسا من کم سما امرا ہم تم سے موسا کے زیادہ چاہنے والے ہیں پھر آپ نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور بخاری کی ایک اور روایت میں یہ ہی الفاظ ہیں ان تم احقی موسا من فسو موہ تم ان سے موسا کے زیادہ زیادہ قریبی ہو پس اس دن تم روزہ نے یادگار منانے کی ترغیب دلائی اور اس سلسلے میں مشابہت کے وہم کو باطل قرار دے دیا یہودی تب سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں جب سے فرعون غرق ہوا سدیاں بیت گئیں حضرت موسی علیہ السلام تقریباً تین ہزار سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تھے جب میرے اکال سلاۃ وسلام نے دنیا میں کرم فرمایا تین ہزار سال سے یہودی روزہ رکھتے آ رہے ہیں میرے آقا علیہ سلام نے جب صحابہ کو بھی آشورے کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو مشابہت کے وہم کو باطل قرار دے دیا الحمد تو اس دن کی یادگار بنائی گئی یا نہیں تو جس دن فرعون غرق ہو جائے حضرت مس علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو رہائی مل جائے اس دن کو یادگار بنانا حضرت موسی علیہ السلام کی امت کا, کا طریقہ رہا پھر روزے بھی رکھتے رہے خوشیاں بھی مناتے رہے تو جس محبوب علیہ السلام کی آمد سے سارے ادیان باطلہ غرق ہو گئے دین اسلام جو ہے وہ ہر سو جو ہے وہ چھا گیا اللہ کا دین ہر سو غالب آ گیا اس محبوب کی آمد کی خوشی میں آقا کی امت خونا منائے الحمد سرکار کی امت اپنے محبوب نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کی خوشی کیوں نہ منائے وہ امتی ہی کیا جو اپنے نبی کی خوشی نہ منائے امام المحدثین شار بخاری حافظ ابن الحجر رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب محفل میلاد کے بارے میں پوچھا گیا تو شاہ بخاری آپ نے اس کے جواز میں محفل میلاد کے جواز, جواز میں یہی بخاری اور مسلم کی حدیث جو کہ یہودیوں کا روزہ رکھنے سے متعلق میں فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک محفل میلاد کے جواز پر یہ حدیث سند کا درجہ رکھتی ہے تو پتہ لگا کہ امام المحدثین شارش بخاری حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بھی محفل میلاد کے جو ہیں وہ قائل تھے فرماتے ہیں جب حضرت موس علیہ السلام اور ان کی امت پر اللہ تبارک وطالعہ کے احسان کے شکریے پر دجا جا سکتا ہے تو یہ وہ امت ہے جسے اللہ نے سب سے عظیم نعمت احسان کے ساتھ عطا فرما اس مبارک نعمت کل ان گنت تعداد نعمت عطا فرمانے والے رب نے اس طرح فرمایا لقد من المکمینا بے شک رب کی رب نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں ان الحمدللہ الحمد تو میرے پیارے اور میٹھے بھائیو شیطان پھر یہ وسوسا بھی پیدا کرتا ہے اسلام میں تیسری عید کا تصور ہی نہیں یہ عام سوال ہے جو کہ لوگ کرتے ہیں کہ جی عیدیں تو دو ہیں عید الفطر پر بھی دو رکعت نماز ہوتی ہے عید الاضحیٰ پر بھی دو رکعت نماز ہم ادا کرتے ہیں تیسری عید کون سی آ گئی یہ کون سی عید ہے یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو میں آپ کو اللہ نے چاہا اس وسوسے کی کاٹ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کرتا ہوں ترمزی میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج ہم نے تمہارے لیے یہ دین جو ہے وہ مکمل کر دیا دینکم جب میرے آقا علیہ سلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو قریب بیٹھے ہوئے یہودیوں نے کہا یہودیوں نے کیا کہا ترمیزی شریف امام ترمیزی بہت بڑے محدد گزرے ہیں سہ ستہ میں بھی یہ ترمیزی شریف کی کتاب شامل ہے امام ترمیزی نے یہودیوں کا قول نقل کیا یہودیوں نے کہا لو امزیلت لنزیلت ہاضی الگنا یوم اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے والے دن کو عید بنا لیتے یعنی اگر حضرت مس علیہ السلام پر یا آیت نازل ہوئی ہوتی ال یوم اکمل تو تو اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے تو گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک عید مناتے مناتے ہیں کیونکہ میرے آقا علیہ سلام نے ارشاد فرمایا فعنہ نزیلت فی یوم عیدئینی فی یوم جمعی و یومرفا ہمارے ہاں یہ آیت نازل ہوئی تو اس دن ہماری دو عیدوں کا اجتماع تھا ایک جمعے کا دن اور دوسرے عرفہ کا دن یہ سورہ المائدہ کی تفسیر میں ترمزی شریف کی یہ حدیث موجود ہے تو عرفہ کے دن کو بھی میرے علیہ سلام نے عید کا دن فرما دیا جمعے کے دن کو بھی جو ہے وہ میرے علیہ سلام نے عید کا دن جو ہے وہ فرما دیا اور ایک عید کا میں آپ کو اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا ہوں کہ جو صحابہ اس وقت میرے آقا علیہ سلام کو دیکھ رہے تھے ان کے لیے یہ تیسری عید یہ تھی کہ انہیں سرکار علیہ السلام کی دید ہو رہی تھی میرے آقا علیہ سلام کا دیدار ہونا کیا یہ عید نہیں ہے بلا شک و شبہ یہ بھی تفا جانے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں دیکھ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردیگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں مجھے یا نبی تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو تجھے جس نے دیکھا ہزار بار اسے پھر بھی تشنا لبی رہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمائے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہ منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے آمین حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر ہوں تو الحمد للہ جمعہ کے دن کو بھی میرے اقال سلاط وسلام نے عید کا دن جو ہے وہ فرما دیا شیطان تیسری عید محال ہونے کا تصور دے رہا ہے اور میرے علیہ سلام اپنے غلاموں کو ہر جمع المبارک عید کا پیغام دے رہے ہیں الحمد امام کستلانی شار بخاری دسویں صدی ہجری کے ہیں سن مثال نو, نو سو تینتیس ہجری ہے ربی الاول میں امت مسلمہ کے معمولات محافل میلاد کا انعقاد صدقہ و خیرات کرنا تذکرائے ولادت مصطفیٰ اور اس کی برکات کا ذکر کرنے کے بعد امام کستلانی شار بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں فرحم اللہ اللہ ہر اس شخص کو سکھے جس نے سرکار کی میلاد کے مہینوں کی راتوں کو عید منا لیا الحمد للہ آج ہم ربیع الاول کے مبارک مہینے کے دنوں میں اور راتوں میں اپنے محبوب علیہ سلام پر کسرت سے درود پڑھتے ہیں سرکار کی خوشی میں الحمد سرشار رہتے ہیں تو الحمد للہ بخاری علیہ الرحمٰ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں وہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ ہر اس شخص کو سلامت رکھے جس نے میرے علیہ سلام کی میلاد کے مہینے کی راتوں کو عید بنا لیا ایک شیطانی وسوسہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا قرآن سے ثابت ہے پہلے آپ نے وسوسے کا جواب سنا تھا کہ کیا آمد ہے جس پر میں نے تین آیتیں پیش کی تھیں اب وسوسہ یہ ہے کہ چلے آمد کا ذکر قرآن میں ہے تو کیا سرکار کے کی دنیا میں آنے آمد مصطفی پر کیا خوشی کا اظہار کرنا کیا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے تو جی ہاں یہ بھی قرآن سے جو ہے ثابت ہے سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قل بہ وبی رحمتی ہی فبی ضالی کا فل یف تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں اس آیت میں رب فرما رہا ہے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشی کریں جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر رحمت پر خوشی مناؤ تو اب ہم نے قرآن کہ اے ہمارے پیارے پیارے رب کے کلام تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ رب کا فضل کیا ہے اللہ کی رحمت کیا ہے ہم کس فضل پر اظہار کریں تو فضل کے جواب میں سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو تیرہ سنے وکانا علی کا عظیمہ اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے ہائے ہائے رب کا اپنے محبوب پر بڑا فضل ہے تو فضل کون ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو سات میں رب نے رحمت والے محبوب کو ابھی ذکر فرما دیا و ماں ارسل کا اللہ رحمت اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے تو رب کا فضل بھی محبوب ہیں رب کی رحمت بھی محبوب ہے تو رب یہ سوری وبی رحمتی ہی وبی ضالی کا فل ہو تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں تو جب رب کا فضل بھی نبی علیہ سلام ہے اللہ کی رحمت بھی الحمد میرے میرے علیہ سلام ہے تو الحمد آمد مصطفیٰ پر ہم خوشیاں کیوں نہ بنائیں بلا شک ایمان فضل اللہی ہے اور قرآن رحمت اللہی ہے لیکن یہ سب کچھ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں الحمد وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں سب کچھ محبوب علیہ السلام کے صدقے میں پا لیا ہے شیطان نے یہ وسوسہ بھی آج کل پیدا کر دیا ہے کہ بارہ ربیع کو خوشی نہیں وصال کا غم منانا چاہیے بارہ ربی الاول کو ہی نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو اب بارہ ربیع اول کو خوشی نہیں منانی چاہیے بلکہ غم منانا چاہیے افسوس کرنا چاہیے تو اب شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کیا ہے اور میں نے خود اپنے کانوں سے کچھ بدعقیدہ لوگوں کو بارہ ربیع الاول کو بارہ وفات کہتے سنا ہے وہ لوگوں میں بارہ وفات مشہور کر رہے ہیں کہ بارہ وفات بارہ وفات معاذ اللہ سم ماض اللہ کیسے گندے لوگ ہیں کہ اپنے محبوب علیہ سلاط وسلام کی آمد کی خوشی کرنا بھی ان کے نصیب میں نہیں ہے کیسے محروم لوگ ہیں کیسے محروم لوگ ہیں تو شیطانی اصول یہ جو شیطانی وسوسہ ہے انبیاء صالصین محدثین مفسرین کے عطا کردہ اصولوں سے متصادم ہے ہر شیطانی وسوسہ اللہ کے پیاروں کے اصولوں سے متصادم ہے آئیے اس وسوسے کی بے میں کاٹ کرتا ہوں توجہ سے میرے دلائل سنیں ابو دعد نسائی ابن ماجا تینوں سہ کی کتابیں ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہیں حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت جمعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان یوم خلی کا کبیدہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اس میں حضرت یادم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اس میں ان کا وصال ہوا جمعہ کے دن کو میرے آقا فرما رہے ہیں اسی میں حضرت یادم علیہ سلام کو پیدا بھی کیا گیا اسی میں انہوں کا وصال بھی ہوا تو شیطانی اصول کے مطابق تو یہاں غم کرنے کی ترغیب دینی چاہیے مجھے بتائیے آج تک کوئی مسلمان جمعے کے دن غم مناتا ہے کہ ہمارے بابا ہمارے حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے گئے کسی نے غم منایا آیا کوئی ایک آدمی سوائے ان بد عقیدہ لوگوں کے بلکہ یہ بھی غم نہیں مناتے ہوں گے جمعے کو جمعے کے دن کو تو سرکار نے عید کا دن قرار دیا ہے ابھی آپ نے وہ حدیث سنی ہے تو مشکات باب ال میں حدیث موجود ہے حضرت ابو لباب بن عبد المزر رضی اللہ تعالی عنہ ہو سے مروی ہے کہ میرے اقال علیہ السلام تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں تمام سے عظیم ہے اور یہ اللہ کے ہاں یوم ادحا اور یوم الفطر سے افضل ہے اللہ اللہ میرے اقال سلاط وسلام جمعہ کے دن کو عید الفطر سے بھی اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل قرار دے رہے ہیں کس وجہ سے کہ اس میں حضرت آدم علیہ سلام کی پیدائش ہوئی اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی سرکار نے حالانکہ ابو دعد نسائی بن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ سرکار نے فرما دیا کہ اسی دن یہ دنیا سے بھی گئے تھے لیکن سرکار نے دنیا سے جانے کے غم کا حکم نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں جمعے کے دن آنے کا جو ہے اللہ نے جن کی تخلیق فرمائی تو جمعے کے دن تمام دنوں کا سردار ہے اللہ کے ہاں تمام سے عظیم ہے اللہ کے ہاں یوم ادہا یوم الفطر سما میں یہ حدیث موجود ہے اور حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وشکات ہی کی حدیث ہے کہ میرے آک علیہ السلام نے فرمایا مینا سا مند اللہ فیح استعلہ جمع المبارک میں ایک ایسی گڑی ہے جس میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ولادت کے دن دعا قبول ہو جائے جس دن حضرت یادم علیہ السلام دنیا میں آئے وہ دنوں کا سردار ہو جائے تو جن کے وسیلے تھے حضرت یادم علیہ السلام خود دعا مانگیں وہ جس دن دنیا میں تشریف لائیں تو کیا اس دن ہم خوشی نہیں منا سکتے اللہ اکبر اللہ اکبر کون سی حدیث میں ہے کہ بارہ ربی الاول کو وفات مناؤ کون سی آیت میں ہے میرے اکال سلام کی خوشی منانا میرے اکال سلاۃ و سلام کی ولادت کا چرچہ کرنا یہ تو قرآن اور حدیث سے الحمد للہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے جیسا کہ اس بیان میں آپ سن رہے ہیں لیکن بارہ وفات کہنا یہ کس مردود کی تفسیر ہے کس مردود نے یہ شرح کی ہے اور بخاری مسلم میں ہے کہ کسی وفات یافتہ پر تین روز کے بعد غم نہ منائیں شوہر پر بیوی بی چار ماہ دس دن غم منائے گی کسی بیوی بی کا اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو چار مہینے دس دن عزت ہے اس کی اور ویسے تین دن تک سوگ ہوتا ہے بخاری کی حدیث ابو لہب کو آ ملاحظہ کریں کہ ابو لہب نے اپنے بتیجے کی آنے کی خوشی منائی تھی تو اسے پیر کے دن اپنی اسی انگلی سے جس انگلی سے اس نے سوائبا کو آزاد کیا اپنی لونڈی کو کہ میرے ہاں بتیجا ہوا ہے اسے آرام ملے وہ پکا کافر جس کے کفر میں شک کرنے والا کافر کفر پر نازل ہوئی اس پکے ازلی ابدی کافر کو اللہ اپنے محبوب علیہ السلام نہیں بلکہ اس کے بتیجے کی خوشی میں جو اس نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا تو اللہ اس کو بھی یہ انعام دے رہا ہے کہ پیر کے دن عذاب میں کمی ہو رہی ہے تو جو نبی کا امتی اپنے کسی رشتے کے لحاظ سے نہیں بلکہ ایک نبی اپنے محبوب اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی بنائے تو میرا رب اس کو کیا کچھ نہیں عطا فرمائے گا الحمد جب جبھی حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد میں ادب کے ساتھ بیٹھنے والے کا ایمان محفوظ رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اور پھر تھک ہار کر شیطان ڈال دیتا ہے کہ محافل میلاد اور خوشی کا از حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی ایجاد کرتا ہے میز مکہ مدینے میں کبھی محافل میلاد منعقد نہیں ہوئی تھک ہار کے آخر میں شیطان یہ وسوسا پیدا کرتا ہے لیکن ہم نبی کے غلام اس وسوسے کی بھی کاٹ کریں گے ان اللہ یاد رکھیں ہدایت صرف اللہ کے فضل پر موقف ہے ہمیشہ ندامت ان کا مقدر بن گئی جنہوں نے اسلامی اصولوں کو نہ پہچانا اور تنگ نظری کے جال میں گرفتار ہونے کے سبب صحابۂ کے علیہمردوان اجمعین کے عطا کردہ اصول نہ سمجھ سکے سورہ حد میں میرا رب فرماتا ہے وما توفیقی اللہ باللہ توفیق تو صرف اللہ کی طرف سے ہے حضرت سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے موقع پر سات سو حفاظ شہید ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پریشان ہو کر عرض کیا اے صدیق اکبر آپ قرآن پاک کو جمع کرنے کا حکم دیں تو سیدہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کئی اف الش یف رسول اللہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ نے نہ کیا ہو اس جواب پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہوں نے یہ نہیں کہا کہ کمال ہو گیا ہم صحابہ ہیں ہمارا زمانہ بہتر ہے ہم مدینے کے رہنے والے ہیں ہم اگر کسی فعل کو سر انجام دیں تو کیا قباہت ہو سکتی ہے یہ نہیں کہا قربان جائیں میرے اقال سلاط وسلام کے فرمان پر کہ فرمایا تھا ان اللہ جعل الحقل بھی اللہ نے عمر کی زبان و قلب پر حق جاری فرما دیا آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ خیر اللہ کی قسم یہ خیر کا پہلو ہے سبحان اللہ یہ الفاظ اسلامی اصول ہیں یہ الفاظ اسلامی اصول ہیں کیونکہ ہر وقام جس میں خیر کا پہلو ہو اور شرمان ممانعت ثابت نہ ہو اس کا کرنا عین اسلام ہے حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو بار بار یہی فرماتے رہے کہ قسم ہے اللہ کی یہ کام بہتر ہے یہاں تک کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینا کھول دیا اور مجھ کو یہ رائے پسند آئی یہ بخار ہمیشہ یہ بات میری یاد رکھیں یہ بہت کام آئے گی آپ کو یہ بات کہ زمانے کا مبارک ہونا کام کے مستحسن ہونے کی دلیل نہیں زمانے کا مبارک ہونا کام کے مستحسن ہونے کی دلیل نہیں مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم آپ کی مظلومانہ شہادت جھوٹے نبوت کے دعوے دار جیسے مسلمہ قزاب حضرت علی المرتضی کی شہادت واقعہ ایک کربلا سینکڑوں صحابہ کا شہید ہونا دور صحابہ تابعین میں ہوا حالانکہ یہ عظیم گناہ والے کام ہیں لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دور صحابہ میں یہ کام تھے تو یہ مستحسن ہے یہ جو رٹ لگائی ہوتی ہے کہ صحابہ کے دور میں کیا یہ بات ہوئی کیا صحابہ نے یہ کام کیا زمانے کا مستحسن ہونا کام کے مستحسن ہونے کی دلیل نہیں ورنہ یہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان کا کیا جواب ہے تو جواب یہ ہے کسی بھی نئے کام کی بنیاد زمانے پر نہیں فیل پر موقوف ہے کسی نے کسی بھی فیل پر موقوف ہے زمانے پر نہیں مثلاً اجتماعی طور پر رات کے وقت سورہ ملک پڑھنے کا رواج بلا شک و شبہ یہ خیر کا کام ہے اگرچہ صحابہ نے ایسا نہ بھی کیا ہو آج کل شیطان صفت لوگ تنزن کر تنز کرتے ہیں کہ کیا تمہارے قلوب عشق الہی قرآن کی محبت اور نبی پاک علیہ اسلام کی محبت میں زیادہ سرچار ہیں کہ پچھلوں نے یہ نیک کام نہیں کیے اور بعد میں آنے والے زیادہ نیک بن گئے کہ اس طرح محفل میلاد کر رہے ہیں تو جواب یہ ہے کہ کیا صحابہ سے بڑھ کر ہزار کیا یہ قرآن سے زیادہ محبت کرنے والا تھا کہ صحابہ نے تو اعراب نہیں لگائے لیکن اس نے اعراب لگوا دیے قرآن میں آج کل ہر مسلک کی مسجد میں ترابیوں کے بعد خلاصہ ترابی بیان کیا جاتا ہے کیا یہ لوگ صحابہ سے زیادہ محب قرآن ہیں حالانکہ صحابہ کے دور میں عجب میں دور دور تک اسلام پھیل چکا تھا لیکن صحابہ نے ترابیوں کا خلاصہ اس طرح بیان نہیں کیا صحابہ نے اجمی زبان میں قرآن کا ترجمہ بھی نہیں کیا کیا آج زیادہ محب قرآن پیدا ہو گئے کہ قرآن کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں کیوں اپنے مدارس میں ختم بخاری کراتے ہیں یہ لوگ کیا یہ صحابہ کی پڑی ہوئی ہے بخاری یا اس کا کبھی کسی صحابی نے ختم کروایا تو ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں کسی بھی نئے کام کی بنیاد پر موقوف ہے زمانے پر نہیں شامی رحمت اللہ علیہ جن کے فتح شامی تمام احناف کے لیے دلیل و محبت کی حیثیت رکھتے ہیں سال ہی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ رسائل ابن آبدین جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو سترہ میں فرماتے ہیں کہ منکرین صالحین کے سلب ایمان کا خوف ہے اللہ اکبر صالحین سے دوری ایمان ضائع ہونے کا سبب ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے ذکر سے روکنے کا انجام کس قدر بیانک ہوگا کس قدر بیانک ہوگا کیا کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آئیے ایک اور وسوسے کی بھی کاٹ میں آخر میں کر دوں لوگ کہتے ہیں چراغاں کا ثبوت لا کر دو یہ جو تم روشنی کرتے ہو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اپنے روڈوں کو سجاتے ہو اس کی جو ہے وہ دلیل لا کر دو آئیے میں آپ کو زمانہ مصطفیٰ میں چراغاں کا ثبوت دیتا ہوں سیرت خلبی جلد نمبر دو امام علی بن برحان حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث لکھی کہ جب عشاء کا وقت ہوتا کی جلا کر اجالا کیا کرتے تھے صحابہ مسجد نبوی میں مسجد نبوی میں لوگ جو تھے صاحبہ جو تھے کھجور کی شاخیں جلا کر اجالا کیا کرتے تھے جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے تو اپنے ساتھ کنا دل رسیاں اور روغن نے زیتون لائے اور مزتون شریف سے دو کنا دل لٹکائیں اور روشن کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کو دعا دی کہ تو نے ہماری مسجد کو روشن کیا اللہ تجھ کو روشنی بخشے خدا کی قسم اگر کوئی صاحب زادی غیر شادی شدہ ہوتی تو میں تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جب حضرت تمیم داری نے مسجد نبوی شریف میں جو ہے وہ چراغاں کیا میرے آکا کی دعا تو سنو یہ سیرت حلبیہ جلد نمبر دو میں یہ حدیث موجود ہے جب حضرت تمیم داری رسیاں روغت روغن زیتون لائے مسجد نبوی کے ستون سے دو کنا دل پوشن کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ تون نے ہماری مسجد کو روشن کیا اللہ تجھ کو روشنی بخشے خدا کی قسم اگر کوئی صاحب زادی ہوتی تو میں تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا اللہ اکبر یہ رات کے وقت مسجد کو سجانا یعنی چراغاں کرنا چراغاں کا ثبوت چاہیے نا تو چراغاں کی نیت کیا ہے اس نیت پر یہ میں نے چراغاں کی حدیث کوٹ کی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام موجود ہیں رات میں مذہبی شریف میں چراغاں ہو سکتا ہے نبی کی محبت ہی میں ہو رہا ہے نا کہ لوگ وہاں جو نماز پڑھنے آئے تو سرکار کا دیدار بھی کریں اور وہاں نماز بھی ادا کریں تو آج بھی جو ہم خوشیاں مناتے ہیں سرکار کی محبت ہی میں مناتے ہیں تو اور اسی طرح اس حدیث سے چراغاں پر سرکار نے ان کا اظہار بھی کیا الحمد ہم سنیوں کو یہ عمل نصیب ہے اور ہم پر امید ہیں کہ ہمیں اپنے آقا علیہ سلام دعاؤں سے نوازتے ہیں چراغاں کرنے والوں کو کل قیامت آمد میں انعامات عطا فرمائیں گے ان اللہ تعالی ساری دنیا دیکھے گی آج ہم کمک کم میں جلاتے ہیں روشنی کرتے ہیں آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں اللہ کے محبوب ہمیں رب نے چاہا تو انعامات دیں گے اکرامات دیں گے اور جو آج ان لائٹوں سے جلتے ہیں وہ وہاں بھی جلیں گے ان کے لیے جلنے کے لیے ہی جہنم کی آگ ہے اور آج ہم الحمدللہ آقا کی محبت میں روشنیاں کر رہے ہیں ہماری قبر بھی روشن ہوگی ان اللہ آخرت بھی روشن ہوگی میرے رب کے محبوب علیہ السلام کے صدقے تبارک وطت الطالبین حضور غص پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منصوب ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس نے اللہ کے گروہ سے کسی ایک گھر میں کندیل روشن کی جب تک وہ کندیل روشن رہے گی ستر ہزار فرشتے کندیل روشن کرنے والے کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کرتے رہیں گے رہتے ہیں الحمدللہ تو یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ روشنی جواز قسم زینت ہے شر ممنون نہیں بلکہ میرے آقا علیہ سلام کے زمانے میں خود حضور کے سامنے تمیم داری نے کنا دھیل روشن کی اس پر حضور علیہ السلام نے دعا دی اظہار خوشنودی فرمایا بلکہ فرمایا اگر میری کوئی لڑکی ہوتی یعنی اگر خیر شادی شدہ تو تجھ سے شادی کر دیتا میرے آقا علیہ سلط و سلام کتنے الحمد خوش ہو رہے ہیں اپنے صحابہ بیان جلد اول میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تزئین مساجد کے بیان میں فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس تعمیر فرمائی اور اس کے خوبصورت بنانے میں مبالغہ کیا یہاں تک کہ مسجد کے کبا کے سروں پر کبریت احمر نصب فرمایا حالانکہ اس وقت نہایت عزیز الوجود تھا اور اس کی روشنی زمین سے منتہا نظر تک معلوم ہوتی تھی اتنی روشنی نکلتی تھی اور کاتنے والی عورتیں اس کی روشنی میں بارہ میل کی مسافت سے کام کرتی تھیں اللہ اللہ اتنی زبردست شمع لگائی تھی بیت المقدس کے میناروں پر کبہ پر بارہ میل تک عورتیں اس روشنی میں کام کیا کرتی تھیں اللہ اللہ اللہ اللہ ان روایت معتبرہ سے بنیت ثواب روشنی اور کندیل کے ساتھ مسجد کو زینت دینا پسندیدہ محبوب خدا ہے اسی بنا پر علماء نے اس کے استحسان کا فتویٰ دیا ہے الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ تو یاد رکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پردادہ استاد علامہ عبد الغنی نابسی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف نور ان القبور میں تحریر فرماتے ہیں جو بدعت حسنا موافق ہو مقاصد شرح کے وہ سنت ہے اس بدعت کو سنت کہا جائے گا پس علماء کرام اولیا ضیل احترام و صلاح ازام کی قبور پر کبا بنانا قبر پوش یعنی غلاف ڈالنا امر جائز ہے جبکہ مقصد اس سے نظر عوام میں صاحب قبر کی توقع عظیم پیدا کرنا ہو کہ وہ صاحب قبر کی تحقیر نہ کریں اور اسی طرح اولیاء کی قبور کے پاس کنا دل روشن کرنا روشنیاں لگانا باب تعظیم و تقریم سے ہے بس اس میں بھی مقصد نیک ہے اور اولیا کی محبت و تعظیم کی وجہ سے تیل وغیرہ کی نظر ماننا بھی جائز ہے اس سے لوگوں کو روکنا نامناسب ہے یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پردادہ استاد علامہ عبد الغنی ناب رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور جن کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ بھی مانتے ہیں تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب صاحب مزار ایک ولی کے مزار پر روشنی ہو سکتی ہے تو سرکار کی خوشی میں مساجد کو سجانا جس پر جو ہے ابھی میں نے حدیثیں بھی پیش کی ہیں اس میں کیا مطلب جو ہے وہ ممانعت ہو سکتی ہے ارباب بصیرت پر واضح ہو گیا کہ ہر کام میں نیت کا اعتبار ہے جیسا کہ فرمال البنیات پس جو روشنی بنیت ثواب و تزئین مسجد کی جائے وہ ضرور محبوب و پسندیدہ نظر سے دیکھی جائے گی اور جو روشنی محض لحب و لعد اور بے دینوں کی عظمت و تعظیم کے لیے ہوگی ضرور بدعت کبیحہ اور حرام ہوگی جیسے جلوس کفار و مشرقین و مرتدین فاسقین کے جلوس مبتدئین پر روشنی کرنا بازار سجانا دکانیں سجانا جبکہ یہ جلوس کفار کا ہو مشرقین کا ہو تو ان میں روشنی ناجائز ہے حضرت علامہ حلبی اپنی سیرت حلبیہ میں ایک جلیل الشان عالم سے نقل کرتے ہیں کہ اس عالم نے فرمایا کہ مجھ کو خلیفہ مامون الرشید نے حکم دیا یہ خلیفہ عباسی خلفا متے ہیں کہ تم یہ حکماری سلطنت میں مسجدوں میں بکثرت روشنی کی جائے لیکن میرے کچھ خیال نہ آیا کہ کس طرح لکھوں چنانچہ اسی روز مجھ کو خواب میں بشارت ہو گئی کہ روشنی کثیر کے واسطے لکھ دے اس لیے کہ اس میں تحجد گزاروں کا دل لگتا ہے اور مساجد خانہ خدا ہیں پس خانہ خدا سے وحشت و ظلمت دفاع ہوگی الحمد الحمدللہ حضرت خواجہ فرید الدین اطار رحمت اللہ علیہ جن کی بڑی مشہور کتاب ہے تذکرات الاولیاء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک بارش درویش آپ کے یہاں مہمان آیا تو آپ نے ستر شمع روشن کی درویش نے کہا مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ تکلف تصوف سے کچھ نسبت نہیں رکھتا کہ ستر شمع روشن کی جائیں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ اور جو چراغ میں نے خدا کے لیے نہیں جلایا اسے بجا دو اس درویش نے رات سے صبح تک پانی اور مٹی ان چراغوں پر ڈالی مگر ایک بھی چراغ نہیں بجھا اللہ اللہ دوسرے دن ستر نصارہ ان کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے اس کا حال اس طرح لکھا ہے کہ احمد خدرویہ نے خواب میں دیکھا کہ رب نے فرمایا تو نے ہمارے واسطے ستر شمع روشن کیں تو ہم نے تمہارے لیے ستر دل نور ایمان سے منور کر دیے الحمد للہ الحمدللہ الحمد تو اللہ کے لیے جو کام کیا جائے اپنے رب کے لیے جو کام کیا جائے تو اس میں اللہ یہ برکت عطا فرماتا ہے تو دیکھو وہ کرامت یوں بھی ہم الحمدللہ جو روشنیاں کرتے ہیں رسول مقبول احیاء العلوم کی ایک عبارت نقل کرتا ہوں اپنے بیان میں موافقین کے دل تاکہ منور ہو جائیں مخالفین کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں جلیں وہ عبارت سنیں امام حجت الاسلام محمد بن محمد الغزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں آداب النکاح میں فرماتے ہیں فرمایا یہ مطلب امام اجل عارف اکمل سند الولولیا سیدنا امام ابو علی روزباری رضی اللہ تعالی عنہ مدد کے بارے میں ہے کہ جلا اصحاب سید الطفہ جنید بغدادی سے ہیں تین سو بائیس میں آپ کا وصال ہوا اور امام عارف بلّہ استاد ابو القاسم کشیری نے رسالہ مبارکہ میں ان کی نسبت بہت الحمد اچھے بات فرمائی تو یہ حکایت فرماتے ہیں امام رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بندہ سالے نے احباب کی دعوت کی اس میں ہزار چراغ روشن کیے کسی نے کہا کہ یہ اصراف ہے صاحب خانہ نے فرمایا اندر آئیے جو چراغ میں نے غیر خدا کے لیے روشن کیا ہو اسے گل کر دیجئے معترض اعتراض کرنے والا اندر گیا ہر چند کوشش کی مگر ایک چراغ بھی بجا نہ سکا آخر کار وہ قائل ہو گیا تو معلوم ہوا کہ جو کام نیک نیتی سے کیا جائے نام و نمود فخر مد نظر نہ ہو پھر وہ کام ہرگز ممنون نہیں ہے اور آج دیکھیے کہ میرے آک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں الحمد کتنی زبردست لائٹنگ ہوتی ہے مخالفین جتنی بھی مطلب اس سے متعلق الٹی سیدھی باتیں کریں شور مچائیں لیکن کیا یہ بات حق نہیں کہ ہر سلا جا رہا ہے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہر سال یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے الحمد اور یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے یہ رب کی طرف سے برکت ہے کیونکہ یہ کام اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی جو ہے وہ محبت میں ہو رہا ہے تو فیصلہ کیا ہوا اس شیطانی وسوسے کا کہ چراغاں کرنا جو ہے وہ معاذ اللہ اگر کوئی اس کو فضول سمجھے کہ یہ اصراف ہے تو فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں وہ بہت بڑی کج فہمی کے مرتکب ہیں ان کو چاہیے کہ حضرت تمداری ام المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کے معمول کا آداب کریں کہ پہلے پہلے پہل بغرض زینت مساجد یہ فیل انہوں نے کیا جو قدر حاجت ضروریات سے یقینا روشنی زیادہ تھی حجاج جب مکے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کعبہ معظمہ مینا مزدلفہ عرفات تک نو میل اس قدر روشنی ہوتی ہے کہ رات نہیں بلکہ دن ہے اور اس کارنامے کو لوگ سراحتے ہوئے تھکتے نہیں وہاں اسراف و بدعت اور حرام یاد نہیں رہتا کسی کو ہاں وہ حج کی آڑ تو یہاں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس روشنی کو حج سے نسبت ہے اور یہاں بارہ ربی الاول کو حب رسول پہ جو ہے محبت رسول سے اس کو نسبت ہے تو انصاف کرو اے انصاف والو کہ وہ کام جو بانیت خیر نجدی کرے تو وہ این اسلام اور وہی کام اگر برب رسول میں ہم اہل سنت کریں تو اس کو جو ہے وہ فتوا شرک دے دیا جائے تو پتا لگا ان لوگوں کو نجدی سے پیار ہے اس لیے یہ لوگ اس کے ہر بتائے ہوئے طریقے کو این مسائل متفقہ کو بدعت و شرک قرار دیتے ہیں رنجنا منائے تو میں کچھ بتا دیتا ہوں ان, ان مطلب نجدیوں کو کچھ بتا دیتا ہوں تیرہ سو سال سے کبا جات بر اولیاء اہل اسلام کے نزدیک جائز لیکن نجدیوں نے ڈھا دیے صحابہ, اکرام نے دھائی دھائی صحابہ اکرام کے نے ڈھائے نہیں صحابہ کے نام کے مزارات انہوں نے ڈھائے یا نہیں ڈھائے اب ان دیوبندیوں وہابیوں کو کبوں سے اسی لیے ضد ہے کہ نجدی کی سنت ہے ساتویں صدی سے تیرہویں صدی تک اذان کے بعد درود و سلام بالجہر جہر پڑا جاتا تھا نجدی نے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے نہ صرف موقوف بلکہ ایک مؤزن کو قتل کرا دیا اب یہ لوگ نجدی کی سنت پر آج بھی عمل کر رہے ہیں یہ نجدی لوگ ایسا نہیں کرتے نجدی نے ترکوں کی تیار کردہ کے سامنے کی جالی مبارک پر یا محمد لفظ کا یا مٹایا تو یہ یہاں کی مساجد سے جہاں سرکار کا نام ہوتا ہے وہاں سے یا مٹانے کی سر گڑھ کی بازی لگاتے ہیں لگاتے نہیں لگاتے تو ان کو نجدی پیارا ہے سبز کبہ رسول پر نجدی روشنی بجلی کمکمے کو بدعت سمجھتا ہے لیکن مسجد نبوی حرم مکہ کی روشنی اتنی تیز روشن کے سورج شرمائے اس لیے یہاں یہ لوگ چراغاں میلاد آراز کے دشمن ورنہ خود ان کے جلسوں اور مدرسوں اور نجی محفلوں میں اتنی تیز روشنی ہوتی ہے کہ ہم شیر بھی حاصل نہیں نجدی نبی پاک علیہ السلام کے روزے کی جالی مبارک کے چومنے سے چڑتا ہے اور یہ بزرگوں ولیوں اور کاملوں کے ہاتھ باؤں کو چومنے پر لڑتا ہے غرض یہ کہ اس فرقے کی لڑائی ہمارے ساتھ وہی ہے انہی مسائل میں ہے جس میں نجدی کی ہزاروں بلکہ کروڑوں بداد ایجاد کر چکے ہیں کر رہے ہیں کرتے رہیں گے اور پھر لاکھوں کروڑوں برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن ان تمام پر خوشی یا خاموشی لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں اور ولیوں کی محبت و عقیدت میں کوئی عمل کرو تو فورن چیخ اٹھتے ہیں چلاتے ہیں بدعت کو سر پر اٹھا کر خلق کے خدا کو پریشان کر دیں گے حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہیں قلبی بیماری بیماری ہے اور ان کی قلبی بیماری کیا ہے بغض رسول بغض اولیاء اندر سے یہ بیماری ان کو بے قرار کرتی ہے اللہ اللہ ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے یہ اسی آیت کی برکت کے اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا اور کسی برائی پر نہ پھڑکے گی لیکن جب حب رسول اور عقیدت اولیا میں جو بھی کام کرو گے فورن بولے گے بدت حرام شرک فور بدت فرام شرک بدت حرام شرک, بدد حرام شرک وغیرہ وغیرہ فوراً ان, ان کی زبان چابی کی طرح توتے کی طرح رٹے رٹائے یہ الفاظ ورنہ ظاہر ہے کہ ہمارے جملہ امور این اسلامی ہے صرف اتوار بدلے ہیں طور اتوار بدلنے سے احکام نہیں جاتے ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا زمانہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے انسان کی تباہے ان کے افکار اور ان کے نکتہ ہے نگاہ بھی اسی کے ساتھ ہی بدلتے رہتے ہیں لہذا تہواروں کے طریقے مراسم بھی ہمیشہ متغیر ہوتے رہتے ہیں اور استفادے کے طریق بھی بدلتے رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقدس دنوں کے مراسم پر غور کریں اور جو تاریخ کے تغیرات سے ہونی لازمی ان کو مد نظر رکھیں تو منجمن ان یام کے جو مسلمانوں کے لیے مختص کیے گئے ایک میلاد النبی کا دن بھی ہے اور اقبال نے کہا میرے نزدیک کسی کی دماغی اور قلبی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ عقیدت کی روح سے زندگی کا جو نمونہ بہترین ہو وہ ہر وقت ان کے سامنے رہے چنانچہ میرے لیے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اسوہ رسول کو اپنائیں تاکہ جذبہ تقلید اور جذبۂ عمل قائم رہے تو بجا کہا ہے ڈاکٹر اقبال نے اور یہ عمر نہ صرف عقیدت گاہوں تک محدود ہے بلکہ عبادت گاہوں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر کسی مسجد کو اتنا نہ سنگھارا جائے سنوارا جائے نہ ہی اس میں قالین وغیرہ بچھائے جائے نہ ہی روشنی کا انتظام ہو نہ ہی پانی کے انتظام ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں پر نمازی بھی کم آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کے محبوب علیہ السلام کی چاہت میں یہ ایک مستحسن کام ہے اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی کامل محبت اور عشق تا فرمائے اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دھوم دھام سے منانے کی توفیق تا فرمائے آمین ثم آمین وما علین الحمد للہ الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ چند سوالات شیطانی وساوس کے جوابات قرآن و حدیث سے دے سکوں اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی ربوبیت کے مطابق اس کا عجر عطا فرمائے یہی سب کچھ ہمارا اثاثہ ہے محبت رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں مغروض قرآن ہست الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے بھی تمام عالمی اسلام کو جشن عید میلاد النبی خوب خوب محبت پیار عقیدت احترام اور جوش و خروش سے منانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے صدقے عالم اسلام پر اور خصوصا ملک پاکستان پر یہ وہ واحد ملک ہے جو تیرے کلمے کے نام پر بنا ہے جو اس میں مشکل وقت آن پڑا ہے تو غیب سے ہماری مدد فرما دے ہمارے وطن عزیز کے انچ انچ کی حفاظت فرما اور عالم اسلام کو عالم اسلام کا بول بالا فرما سما آمین, آمین. ناد شریف پلے فرما دیں میں ابھی ہو رہا ہوں کچھ مہمان بھی اصل میں آئے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے ان کے ساتھ کچھ بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی اللہ روتا ہوں آپ ناد شریف پلے کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے آمین جزاکم اللہ خیر